جاءس ان شاء الله صباح کا آغاز کرتے ہیں اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد آتينا موسى الكتاب وقصينا من بعده بالرسل وقصينا من بعده بالرسل وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُم بِمَا فری ولقد عطی ناموسل کتاب یہاں سے اللہ رب العزت جو یہود تھے بل اسرائیل تھے ان کے شناخت نمبر تیرہ کا ذکر اللہ فرماتے ہیں ان کے ٹوٹل تقریباً کچھ بری عادتیں تھی تقریباً یہ اکتیس بنتی ہیں یہ تیرہ نمبر پہ ان کی ایک بری عادت تھی اللہ رب العزت اس کا بھی ذکر یہاں فرما رہے ہیں اور ولقد عاطی ناموسل کتاب سے یہاں سے اللہ رب العزت اپنا چشمہ ہدایت کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ایک چشمہ ہدایت دے دی وہ کیا تھی کتاب تھی اور مصع السلام کو ہم نے کتاب عطا کی اور یہ جو کتاب دی گئی مصالیہ السلام کو تورات کی یہ بھی ان کے خواہش کے مطابق تھی انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ مصالح صلاح سے کہا تھا کہ اللہ سے ایک کتاب مانگے ہمارے لیے تاکہ وہ رہنما ہو ہمارے لیے اور اس کو ہم پڑھتے اس پہ چلتے رہیں اور اللہ کی کیا کرتے رہیں عبادت کرتے رہیں تو اس کا ذکر اللہ رب اعزت فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف یہ کتاب ہم نے نہیں دی انہوں نے بے شک کتاب کا مطالبہ تو کر لیا لیکن کتاب دینے کے بعد پھر یہ سلسلہ ہم نے کبھی روکا نہیں ہے اس قوم سے یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا اور اللہ نے اس کو مبوش بنا دیا یعنی سب سے زیادہ جو انبیاء کا سلسلہ چلا ہے وہ بنی سرم میں بیجی ہے ابھی کچھ انبیاء کو اللہ نے کتابیں دی جیسے کہ داود علیہ السلام بھی اس زمانے کے ہیں یہود وہاں باتیں اور ان کو بھی داود علیہ السلام دعوت دیتے رہے اور اسی طرح پھر مسالیہ سلاۃ السلام کو اللہ نے کتاب دی اور بعد میں ایسا سلاۃ السلام وہ سلسلہ کچھ انبیاء اور آئے جن کو اللہ رب السوط علیم کی ہدایت کے لیے اللہ نے ان کو صحیفے دے دی تو اللہ رب العزت اس نعمت کا ذکر فرماتے ہیں کہ ان پر اللہ کی یہ نعمت چلتی آ رہی تھی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ سلسلہ جو وہی کہتا ہے ہدایت کا یہ ان سے ٹوٹا نہیں یہ سلسلہ کبھی ممقطح نہیں ہوا لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول کی کوئی قدر نہیں کی بلکہ انہوں نے پھر بھی اتباع کی کس کی اپنی خواہشات نفسانی کی اس کے پیچھے یہ چلتے رہے ٹھیک ہے نا جی اور یہ تکبر اختیار کرتے تھے انبیاء کے سامنے کچھ انبیاء کو جھوٹے قرار دیتے تھے ان میں سے اور کچھ ان میں سے لوگ ایسے تھے کہ انبیاء کو قتل کرتے تھے یعنی ان میں اتنے متجاوز لوگ اور اتنے شریر قسم کے لوگ اور زیدی قسم کے لوگ موجود تھے کہ وہ انبیاء پہ ہاتھ اٹھاتے تھے اور انبیاء علیہ السلاۃ السلام کو شہید کر دیا انہوں نے قتل کر دیا تو اللہ رب العزت ان کی اس شناعت کی اس قباحت کی ذکر فرما رہے جو کہ یہ قباحت نمبر تیرہ ہے اللہ رب العزت فرماتے وقدین کتاب بے شک ہم نے دی تھی مثالیہ السلام کو کتاب یعنی مثالیہ سلاۃ السلام کو ہم نے کتاب دی کتاب سے مراد کیا ہے وہ تورات ہے بے رسول اور اس کے بعد پے در پہ رسول بیچتے رہے ہیں افا کہتے ہیں اصل میں یہ نہیں کیا یہ اللہ رب العزت بطور نعمت اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول کا سلسلہ چلاتے رہے, بیشتے رہے من بعد ہی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یعنی رسول کا سلسلہ ہم چلاتے رہے اور انبیاء کو بیچتے رہے ان کی ہدایت کے لیے پھر اللہ بجت فرماتے ہیں وہ آین البعینات اسی طرح ہم نے دے دی عیسیٰ ابن مریم کو کلی, کلی نشانیاں کلی کلی دے دی کلی کلی نشانیوں سے مراد یہ ہے کہ وہ نشانیاں تھی دلائل تھے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایک واضح دلائل تھے اور اس بات سے یہ بات واضح ہوتی تھی ان دلائل سے کہ اس علیہ صلاح بھی اللہ کی طرف سے ایک مبعوث نبی ہے اور اپنے قوم کے لیے اللہ نے اس کو بطور ہدایت یعنی ہدایت دینے والا بھیجا ہے لیکن ان لوگوں نے بھی عیصۃ السلام کی قبر قدر نہیں کی اور اس علیہ صلاح والسلام کے ساتھ انہوں نے مخالفتیں شروع کر دی اس کے بعد فرماتے ہیں آتی نا عیصب المریم البینات ہم نے عیسائی مریم کو بینات یعنی کلی کلی نشانیاں دے دی واضح دلائل دی دی اور ساتھ ساتھ ایدنا ہو بی روح القدس ہم نے عیسی علیہ السلاۃ السلام کو روح القدس کے ساتھ اس کی تائید کر دی تائید سے مراد روح القدس سے مراد لفظی معنی اس کا کیا ہے مقدس روح یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک مقدس روح ہے جو انبیاء کے وہی پر یہ معمور تھے اور وہی لے کے آتے تھے اور قرآن کریم میں یہ لقب حضرت جبریل علیہ السلاۃ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہاں صورت نحل میں اس کا کیا ہے یہ واقعہ ہے ٹھیک ہے نا جی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلط کو حضرت جبری علیہ السلام کی یہ تائید حاصل تھی کہ وہ ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں وہ اید نہ ہو اور دوسری تائید یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ احکامات لے کے آتے تھے وہی لے کے آتے تھے اور یہ ایک واسطہ ہوا کرتے تھے نبی اور اللہ کے درمیان میں ہے اس وجہ سے جیسے کہ پہلے انبیاء کی اس نے تائید کی اور ان کی مدد کے لیے آتے تھے اور ان کو معجزہ لا کے دیتے تھے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام کو بھی اس کی تائید حاصل کی اور دوسری بات یہ ہے کہ عیسا علیہ السلاۃ السلام کے دشمن کافی بڑھ گئے تھے زیادہ تھے تو اس کو بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو معمور کیا تھا کہ آپ نے عیسی علیہ السلام کے ساتھ رہنا ہے اور آپ نے عیسی علیہ صلاح السلام کی کیا کرتے ہیں کہ عیسائی ابن مریم کو ہم نے روح القدس جبریل کے ذریعے سے اس کی تائید کی تھی اور اس کی ہم حفاظت کرتے اللہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل یہ تمہارے اندر یہ خرابی تھی تمہارے اندر یہ شناخت تھی کہ جب بھی کوئی رسول آتا تھا آپ کی طرف اللہ کا پیغام لے کر لیکن وہ رسول ایسا آپ کے نظروں میں ہوتا تھا کہ بما آتا حوال پوسو کہ تمہارے خواہشات نفسانی اس کو پسند نہیں کرتے تو پھر کیا کرتے تھے فریقاً کذبتم ایک روح تم میں سے کڑ جاتا تھا تکجیب کرتا تھا اس رسول کا ان کس کا اس نبی کا فریق اور ایک فریق میں سے اس کو قتل کرتا تھا بوس کی وجہ سے اور حسد کی بنا پر یعنی اللہ رب العزت ان سے یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر یہ خراب کی جب تمہارا دل کرتا تھا تو نبی کے بات مان لیتے تھے اس نبی کو آپ قبول کرتے تھے لیکن جب خواہش نفسانی تمہارا اس نبی کو نہیں قبول کرتا تھا تو آپ ضرور ایک گروہ ایسا ہوتا تھا کہ اس کی تہذیب کیا کرتا تھا اس نبی کو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے یہ کوئی نبی نہیں ہے اللہ نے یہ نبی بنا کر نہیں میں ہمارے طرف कर... اور ایک جو کہ حاصل فرقہ تھا آپ میں سے آئے آئے عینادی فرقہ تھا جو کہ بغض اپنے دلوں میں رکھتے تھے وہ اٹھ کے اس نبی کو قتل کرتے تھے اور اس کو شہید کرتے تھے یعنی اتنی بڑی جر کہ ایک نبی تمہارے ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے آ جاتے ہیں اور اس کو تم جٹلانا اور تم, تم نے اس کو قتل کر دینا یہ تمہارے اندر یہ قباستیں یہ شناعتیں اور یہ کیا قباحتیں کی تھیں تو اللہ رب العزت ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ تم تو وہ لوگ ہو اگلی بات یہ تو مصالح صلاح السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کا اور باقی انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کرتا تھا بنی اسرائیل ہر اپنے دور میں انبیاء کے مخالف رہے اور چون چرا کر کے انبیاء کی باتوں کو ٹالتے تھے اور اپنے خواہشات نفسانی پر چلنے والے لوگ تھے اور اس پہ چلا کرتے تھے یہ تو مثال سلاط والسلام کے ساتھ اور باقی انبیاء صابقین کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا اور ان کی جو شناعت تھی اس کے اندر قباحت تھی وہ اللہ نے ذکر فرمائی ابھی یہاں سے وقال قلوبنا غلف یہ ان کا معاملہ اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں نبی آخر الزمان علیہ السلاۃسلام کے ساتھ انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا ان کے ساتھ ان کے کیا معاملات تھے ان کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے تھے ان کا اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں اللہ رب العزت یہ دکھاتے ہیں کہ یہ بھی ان کے اندر ایک خباصت تھی ایک شناعت تھی جو کہ یہ شناعت اور قباحت نمبر چودہ ہے یہودیوں کا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے وہی حرکتیں کی جو کہ مثال صلاۃ السلام کے ساتھ کرتے تھے یا جو انبیاء سابقین کے ساتھ کرتے تھے یہ اپنی حرکتوں سے پھر بھی باز نہیں آئے اور انہوں حرکتوں میں یہ منہمک رہیں اور کرتے رہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے کہ آ کے پرانی کریم کو سنیں اللہ کے احکامات کو سنیں یہ آپ کے لیے بھی کیا ہے ہدایت کی کتاب ہے اس پر تم عمل کرو ہاں جی آپ آ کے میری بات مان لو یہ آگے سے کیا کہتے تھے وقال و قلوب یہ کہتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے کہ ہمارے دل کیا ہے گلف گولف کے دو معنی ہیں ایک ہے اغلف اس کا اغلف سے بنا ہوا گلف ایک ہے کہ غولف غلاف سے بنا ہوا ہے تو دو الگ الگ معنی ہے اگر اغلف سے ہے اغلف ممانے کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں اور اس دل کے اندر کوئی جو بات تم کہتے ہو وہ اندر نہیں جاتی وہ بات دل میں اترتی نہیں ہے لہذا ہمارے دل کیا ہے یہ بند ہے بند اس لیے تھے کہ ان کے دلوں میں شیطانی باتیں ہوتی تھی خواہشات نقصانی کی باتیں ان کے دلوں میں جاتی تھی جو حق کی بات ہوتی تھی ان کے دل تک نہیں اترتی تھی اور ان کے دل میں وہ بات جگہ نہیں لیتی تھی تو یہ ایک معنی ہے غلف کا دوسرا معنی یہ ہے کہ غلاف سے نکلا ہوا ہے یہ کہتا تھے کہ ہمارے دل غلاف کے اندر ہے کیا مطلب غلاف کے اندر انسان ایک قیمتی چیز کو رکھ لیتا ہے محفوظ کرنے کے لیے وہ اس وقت رکھ لیتا ہے کہ وہ چیز کامل مکمل ہو تو اس کے حفاظت کے لیے اس چیز کو غلاف کے اندر ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کے رکھا جاتا ہے تاکہ یہ ضائع نہ ہو جائے اور کہاں خراب نہ ہو جائے تو یہ بھی تعبیر یہ کرتے تھے کہ قلوم غلف ناغلف ہمارے دل غلافوں کے اندر ہے مطلب یہ ہے کہ ہم ہر قسم علم سے کیا ہے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں ہر قسم علم سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں اور ہمارے دل میں ہر قسم کا علم ہے تو لہٰذا وہ غلاف کے اندر بند ہے باقی آپ کی باتوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کی بات کی جگہ نہیں ہے اس کے اندر لہٰذا ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے دل بھر چکے ہیں کس سے علم کی باتوں سے ہم خود پڑھے لکھے ہیں اہل کتاب ہے تو لہٰذا آپ ہمیں نصیحت نہ کریں ہاں جی آپ ہمیں راستے کے بعد نہ کریں کہ یہ سیدھا سیدھا راستہ ہے اور یہ اللہ کا راستہ ہے فلان ہے یہ ہے ہمارے دل غلافوں کے اندر ہے یہ بھرے ہوئے علم تو لہٰذا آپ کی باتوں کی اس کے اندر جانے کی کیا نہیں ہے گنجائش نہیں ہے تو یہ دو معنی ہے قلوبنا غلف کا تو یہ دونوں مفسرین نے لکھے ہیں اللہ العزت فرماتے ایسی کوئی بات نہیں ہے بات اصل میں در حقیقت کچھ اور ہے وہ یہ ہے کہ نہم اللہ بک فرحم بلکہ ان پر اللہ نے لانت بھیجی ہے ان کے کفر کی وجہ سے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تمہارے بلکہ یہ کیا ہے تمہارے اوپر اللہ نے لانت بھیجی ہے لانت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے دلوں کے اوپر اللہ کی لانت ہے اللہ کی غضب ہے تو لہذا تمہارے دل سیاہ ہو چکے ہیں گناہ کر کر کے اس کے اندر کوئی روشنی جانے کی گنجائش نہیں ہے وہ دل سارا کے سارا اندھیرا اندھیرا بنا ہوا ہے اور وہاں روشنی کا آرآمد نہیں ہے تو یہ مقصد ہے کہ اللہ کی لانت ہے تمہارے اوپر نیکو فرحیم ان کے کوفر کی وجہ سے نا فرمانی کی وجہ سے ہر زمانے میں یہ نا فرمانی کرتے رہے تو اس وجہ سے اللہ ربرزت نے فرمایا کہ تمہارے دل سیاہ ہو چکے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ تمہارے دل علم سے بھرے ہوئے بلکہ گناہوں سے بھرے ہوئے اس میں کالے داغ لگے ہوئے تو اس کے بعد اللہ فرماتے فقلیل يُؤْمِنُونَ اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں بہت قلیل لوگ ہیں ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو کہ ایمان لے آئے اور یہودیت چھوڑ دی انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے دی عبداللہ ابن سلام وغیرہ اس طرح لوگ ہاں جی بہت کم مثالیں ملتی ہے کہ یہود میں سے بنی اسرائیل میں سے لوگ ایسے آئے ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہوں اللہ ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں تو لہٰذا ان کے دل کے اندر کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ آپ کی بات ان کے دلوں میں اتر جائے یہ ان کی کیا تھی عادتیں تھی خسلتیں تھی تو یہ خسلت اور بری عادت یہ نمبر چہار دم ہے یعنی چودہ نمبر پہ یہ قباہت تھی اس کے اندر. ان کے اندر کی یہ دعوت علم کا کرتے تھے لیکن کام جاہلو والے ہوتے تھے ان کے کام جاہلو والے آج کل بھی ایسے دنیا میں لوگ ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مسقف سمجھتے ہیں اجیب پڑھے لکھے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اور جب دین کا معاملہ آ جائے اس پہ بھی گفتگو شروع کرتے ہیں لیکن عمل کا جب وقت آ جائے تو اس میں پھر زیرو ہوتے ہیں کوئی ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتا عمل کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا ان کے پاس یہی حال بنی اسرائیل کا تھا اپنے آپ کو بڑے پڑے لکے دانا کہتے تھے لیکن عمل کے لحاظ سے سب سے جاہل ترین لوگ تھے جب عمل کا میدان میں اترتے تھے تو وہاں عمل کوئی نہیں ہوتا تھا پھر منافقت ادھر ادھر دائیں بائیں کر کے اپنے آپ کو چھڑواتے تھے تو اللہ رب العزت یہاں ان کی ان شناختوں کی کیا یہ ذکر فرمائی ان دوتوں میں پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ پندرہ نمبر ان کی قباہت ہے شناخت ہم اس کا اللہ رب الج ذکر فرماتے ہیں وہ شناخت یہ ہے یہود یہود کی جنگ ہوتی تھی یہودیوں کی بت پرسوں کے ساتھ مشرقین کے ساتھ کبھی کبھار یا کچھ جنگ ان کے درمیان میں ہو جاتی تھی یا کوئی باحث مباحثہ ہوتا تھا تو یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ آپ نے تو تورات میں جس آخری نبی کی خبر دی ہے اسے جلدی بیچ دیجئے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر بد پرستوں پر فتح حاصل کریں یعنی وہ لوگ جب آئیں گے نبی آخر الزمان آئیں گے اس کے ساتھ اور ساتھی ہوں گے صحابہ ہوں گے ان کو تو پیشنگیاں ہوئی تھی تو اس کے آنے کی دعائیں مانگتے تھے اللہ سے اے اللہ اس نبی کو جلدی بیچے ہماری طرف تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر ان مشرقین کو ان بت پرستوں کو کیا کریں ہم ختم کریں اور ان کے اوپر ہم فتح حاصل کریں ہم غالب رہیں اور غالب آ اور ہمارا کوئی واوا ہو جائے ٹھیک ہے نا جی تو یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کس سے اللہ سے لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں عجیب لوگ ہیں جب میں نے نبی بیچا اور نبی بیچ کے انہوں نے پہچانا بھی ہی کہ یہی نبی ہے آخر زمان وجہ پہچاننے کی یہ ہے کہ تورات میں سارے صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر تھے کہ آخر آخری نبی جب آئے گا تو اس کے یہ یہ صفات ہوں گے اور یہ صفات سارے کے سارے تورات میں اللہ نے ان کو بتا دیے تھے لکھے ہوئے تھے تو انہوں نے وہ صفات پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو پیر پہچاننے کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کفر اختیار کیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا ان پر ایمان لانے سے انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دعائیں مانگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی لیکن جب آیا اور انہوں نے پہچانا پہچاننے کے بعد پھر انکاری ہو گئے اللہ العزت فرماتے ہیں ایسے کافروں پر بھی اللہ کی لانت ہوتی ہے ہاں جی کہ اپنے مقصد کے لیے دعائیں مانگی مانگی مانگی جب وہ مقصد ان کی پوری ہو گئی اور وہ آگے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرقین مکہ کے ساتھ لیمٹ گئے تو بعد میں یہ پھر منکر ہو گئے جیسے کہ کل معاملہ گزرا تھا اوس اور حضرت کے ساتھ ان کی کیا وہ اختلافات وغیرہ چلتے تھے یہ آپس میں بھی دو داڑے ہو گئے یہود اور اوس اور حضرت نے ان کو آپس میں مختلف کر دیا آپس میں لڑاتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسی آیت کے زمرے میں جب یہ دعائیں مانگتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مدینہ منورہ تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ معاہدہ کر دیا معاہدہ اس بات پہ کیا اگر مشرقین میں سے کوئی لوگ آئے اور تمہارے اوپر مدینے میں حملہ کرے تو ہم دفاع کریں گے آپ کے ہم بھائی ہیں آپ کے ساتھ ہم کڑے ہیں اگر ہمیں کوئی چڑے گا ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو تم نے پھر ہماری دفاع کرنی ہے اس بات پر معاہدہ ہو گیا یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان میں جب بات آئی موقع کی مشقینی مکہ حملہ کرنا چاہتے تھے مدینہ منورہ پر تو یہودیوں نے ان کے ساتھ چھپ کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنی شروع کر دی اور ان کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے کہ آپ جب حملہ کرنے کے لیے آئیں گے مدینہ منورہ پر تو ہم آپ کی مدد کریں گے تو اسی وجہ سے بنی قوریضا اور بنی نذیر کو اللہ رب العزت نے حکم دیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو جلا وطن کر دو یہاں سے ان کو بگا دو یہ تمہارے لیے آستین کے سام بنے ہوئے ہیں یہ خطرناک ہے لہذا یہ ظاہری طور پہ تمہارے ساتھ ہے لیکن دلی طور پہ یہ انہی مشرقین کے ساتھ ہے یہ اسلام کے مسلمانوں کے کیا ہے یہ خلاف ورزی کرنے والے ہیں اور یہ کیا ہے یہ خلاف ٹوک ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ خباثت بھی ان کے اندر تھی, تھی کہنے کہ یہ شناخت تھی اس کے اندر اور یہ قباہت تھی اللہ رب العزت اس کا ذکر فرماتے ہیں اللہ فرماتے والما جم جب آئے ان کی طرف آئی کتاب منہ اللہ, اللہ کی طرف سے ایسی کتاب کتاب سے مراد قرآن کریم ہے جس کا یہ مطالبہ کر رہے تھے اللہ کی طرف سے کتاب آئی ان کی طرف یعنی قرآن کریم ان کے کی ہدایت کے لیے بھی لیکن قرآن کریم ایسی کتاب تھی لما معاہوم کہ یہ کتاب تصدیق کرنے والی تھی ان اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی یعنی قرآن کریم کے اندر تصدیق اور تائید تھا تورات کا اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر تورات کی تائید کی باتیں ذکر کی ذکر کی تھی اور یہ مصدق لما معروم تھا جو کتاب ان کے پاس ہے سیم وہی اسی طرح یہ قرآن کریم اس کی تائید میں اترا اللہ فرماتے وکا نومن قبل یصطف کے خون علیہ نقف اس سے پہلے یہ دعائیں مانگتے تھے ان لوگوں کے خلاف اللہ سے جو کہ کافر تھے مشرقین تھے بت پرست تھے یہ اللہ ان لوگوں سے ہماری جان چھڑواؤ ایک صورت تو یہ ہے کہ نبی آخر الزمان کو بیچ دیں تاکہ وہ نمٹے ان لوگوں کے ساتھ اور ہماری جان اس سے چوٹ جائے ان لوگوں سے یہ ہمارے اوپر کیا کرتے ہیں تجاوز کرتے ہیں ظلم کرتے ہمیں آرام سے نہیں رہنے دیتے تو ان کے لیے آ نبی آخر الزمان کو بھیجیں تاکہ ہم مل کر ان کا کیا کریں یعنی استثال کریں اور ان لوگوں کو ہم ختم کریں یہ دعائیں مانگتے تھے ما اللہ رب جو فرماتے ہیں جب آیا جا آیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر ہم ان کی طرف ما وہ چیز بھی آئی ساتھ یعنی قرآن کریم آرفو جو انہوں نے پہچان لی اس کو کفروبی انہوں نے انکار کیا اس, اس کے اوپر ایمان لانے کا پرانی کریم بھی اللہ نے بیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صفات تھے معجزات تھے کہ اس نبی کے ساتھ یہ معجزے ہوں گے یہ اس کے صفات ہوں گے وہ ساری چیزیں ماں کے اندر ماں کیا ہے یہ موصولہ ہے ماں آرف یعنی الز عارف کا فروبی وہ چیز جو انہوں نے پہچان لی کہ واقعی یہ نبی آخر زمان ہے اس کے اندر نبی آخر زمان کی صفات سارے کے سارے موجود ہیں اور اس کو اللہ نے جو کتاب دینی تھی وہ بھی دے دی ساری چیزیں جب پہچان لی اس وقت تو ان کو بطریق اولا ماننا چاہیے ایمان لانا چاہیے کیونکہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دعائیں مانگی تھی لیکن جب موقع آیا تو کفرو بھی اللہ فرماتے ہیں انہوں نے انکار کیا حالانکہ کی انکار کی گنجائش یہاں نہیں تھی کیونکہ انہوں نے ہی دعائیں مانگی تھی کہ اللہ نبی آخر زمان کو بھیجے بدھ پرسوں کے خلاف تھا کہ ہم اکٹھا ہو کے ان کے کیا کریں یعنی ان کو ہم ختم کر دیں یہاں سے اور ان کا ہم فتح حاصل کریں اللہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ حرکت کی فلانت اللہ عال الفرین فصلت ہو اللہ کی طرف سے کافروں کے اوپر یعنی یہ ایسے ایسی قوم ہے تو انکار کر بیٹھ یعنی اللہ کی طرف سے ایسے کافروں پر کیا ہو یعنی ایسے کافروں کے اوپر لانت ہے اللہ کی تو یہ ملعون ہے یہ لوگ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ملعون ہے جیسے کہ شیطان ملعون تھے اللہ رب العزت نے شیطان کو لانتی قرار دے کر آسمانوں سے نکالا اور زمین کی طرف بیچا اور کہا کہ کی کیا آپ وہاں ملعون ہوں گے میرے طرف سے آپ پر اللہ کی لانت ہوگی اسی طرح یہ یہودی بھی کہتے ہیں یہ بھی لانت ہی تھے یہ بھی اللہ کی طرف سے اللہ کا غصہ ان پر ہوا تھا اللہ کی لانت ہوئی تھی تو اس وجہ سے یہ اس طرح گڑبڑ کرتے تھے یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے زبان پہ کچھ بات ہوتی تھی دل میں کچھ بات ہوتی تھی لہٰذا یہ کیا کرتے تھے اس طرح غلط حرکتیں کیا کرتے تھے بے سمشترو رہو بھی اعینا اللہ, بغیاً ان ينزل اللہ من فضله على اباد غدر ولی القافرین اللہ رب فرماتے ہیں بہت برا ہے وہ چیز جو انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا اس بات پہ کہ آئیں فروبی مان ضرور اللہ کی یہ کفر اختیار کرے اور یہ اللہ کی نازل ہوئی کتاب اس سے کیا کریں یہ انکار کرے حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے تو اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا اپنے خواہشات نقصانی کو مان لیا اور کفر کیا اس کتاب پر جو کہ اللہ تعالی نے ان پر نازل فرمائی تھی وہ کتاب حالانکہ انہوں نے ہی اس کا مطالبہ کیا تھا اور دعائیں مانگی تھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اللہ فرماتے ہیں جو سودا انہوں نے کیا جو معاملہ انہوں نے کیا بیا کا اس طرح اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا یہ بہت بری بات ہے لیکن یہ کیا کیوں اس طرح کیا ان کی مجبوری تھی کہ اس طرح کر لیتے ہیں جی باغی اس وجہ سے کہ انہوں نے بغاوت کی باغی سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ان کو ایک قسم کی جلن ہوئی ہے تکلیف ہوئی ہے ہاں جی حسد ہوا ان کو ایون ضیل اللہ من فضل ہی کہ اللہ اتارے اپنے فضل میں سے یعنی اپنی وہی میں سے اعلی اس بندے پر او جس کو اللہ چاہے من عباد ہی اپنے بندوں میں سے ان کو یہ تکلیف ہوئی ہے جلن ہوئی ہے یہ حسد ابری ان کے دلوں میں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل وہی میں سے کسی اور بندے پر جو کہ اللہ کے بندوں میں سے ہے اس پہ کیوں اتاری حالانکہ جو وہی کا انبیاء کا سلسلہ چل رہا تھا یہ تو ہماری قوم کے اندر چل رہا تھا یہ کہاں سے آگے ایک اجنبی آدمی قریش میں سے اور ایک یتیم پلا ہوا ہے جو کہ وہ امی بھی ہے اس پر اللہ نے وہی کیوں اتاری صرف اور صرف ان کو جلن ہوئی ہے اس بات سے ان کے دل میں حسد ہوئی ہے حسد ابری ہے اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا اس کے ماننے سے انکار کر دیا اللہ رب العزت نے ان کے دل کی بات بتا دی کہ ان کے دل کے اندر ہمیشہ ان کے دل حسد سے برے رہتے ہیں اس وجہ سے یہ انکاری ہو گئے اللہ رب الزت فرماتے جب انہوں نے یہ حسد اور بغض دل میں رکھا اللہ فرماتے او بے قد بن اعلی پس یہ مبتلا گئے اس جرم کی وجہ سے غضب بالا غضب یہ ہاں ل... لے کر لوٹ گئے یہاں سے مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر غزب کے اوپر غضب ہو گیا ایک غضب تو یہ ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کی دوسرا غضب یہ ہے کہ انہوں نے حسد بھی رکھا ساتھ ساتھ حسد بھی رکھا دل میں اس وجہ سے یہ غضب اعلی غضب ہے اللہ فرماتے ہیں اجی ولیل کا فیری ناد اور کافروں کے لیے ضلع امیس سزا ہوتی ہے اور ان کے کی لیے کیا ہے سزا ہے اور یہ کافر لوگ سزا کے مستحق ہوتے ہیں لیکن ایسی سزا جو کہ وہ ذلت امیز ہوتی ہے اور ہے کافروں کے لیے عذاب ایسی عذاب محن جو کہ وہ ذلت امیز ہے احانت والی ہے جو کہ ان سے کوئی عزت ان کو نہیں ملے گی اور اس عذاب سے یہ ہمیشہ ذلیل اور خوار رہیں گے تو اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی برباد کر دیا خوار و ذریل پھرتے رہیں اور اسی طرح آخرت میں تو ہے ہی ان کے کی لیے کیا ہے وہ معاملہ ہے برا کہ جہنم میں اللہ ان کو ڈالیں گے تو یہ ہمیشہ انبیاء کے خلاف رہیں تو ان کے اندر یہ شناختیں ہوتی تھی اور یہ ان کے اندر قباہتیں ہوتی تھی اللہ رب العزت ان کا ذکر فرما رہے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق توفیقت فرمائے واخیر دعوانا الحمدللہ رب رحم العلم